والدہ بھی حسین اولاد کامل ہے اور والداؤں کے لیے ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ اس طرح ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو اب طلاق ہو گئی شوہر تو علیحدہ ہو گیا شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے قانون تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لمن اراد ان رضا جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ لہور بالمعروف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو سابق ہے اس کے ذمے ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بے معروف بڑے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خاتمہ کی طرح کا نہیں وہ بولنا چاہیے معروف طریقے پر لا تکلف النف اللہ مصاحب کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وہ کے مطابق لاتو دار والے تم بے نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے ولا مولود نہ ہوں بے والدہ نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے باپ نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے کوئی لا لازرارا ولا رہا حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ شروع کیا جائے وہ عالل وارث ہے اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارش کے ذمے اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نہ رہے گا اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لیے کوئی نراضا سے سالم اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے انتراضی منہوما دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی دودھ چھڑوا دیجئے بشا مرے آپس میں رضامندی اور مشورہ سے فلاں دا نئے اس میں بھی کوئی حرض نہیں اگر دودھ چھڑوانا چاہیں وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو الراج بن ہو دونوں کی رضا مندی سے و تشاور اور مشورے سے فلا جناح علیہ تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اذا تم ماں آتے ہیں تم بال معروف جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اسے وعدہ کیا تھا یہ نہ ہو کہ نان نسطے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے نہیں وہی نہر تم انتست آزاد کو فلاں جناح عالیہ اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا لذاخ کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فلاں جناح علیہ کم ازا سلم تم ماں جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کے تم نے طے کیا تھا آبارو اور بھلے طریقے پر و تک اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اللہ با کا بلون بصیر اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے و لذینہ یو تو وفا اور وہ کہ جو تم میں سے مفاد پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یا طرح بس اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین ماہواریاں آ جانا تین مہینے کا اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وزیر جی فارم جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں بنکل تم میں سے و... یا ضرور آزما ان پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں یا تربس نہ بے انفسند اربات آشور آشرا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن فیضابلگنا اجلگا اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائے یعنی پوری ہو گئی مدت ہدت کی فلاں جنا آ گئے کم فیما فال نفی انفس تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کرے اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی ہے اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلط بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لاجنا علیکم فیما فاض نفیان فسین نبی معروف کرے دیکھ طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قمائد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو و اللہ حما خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ولاجنا علیکم فیما تم بہیم خدمت السائے وقلن تم فی الفسم اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرض نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے شاید میں کوئی بھی کا اختیار کیا جائے او فی یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علیم اللہ میں کم ست اللہ کے علم ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی تو آپ کو سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں میں میں تو گناہ ہو گیا میرا دل گناہ گار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے ارے منگواؤ اور نہ اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی بولا سر رنگ لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ ہی خفیہ طے ہو جائے بات پکی ہو جائے صرف رنگ اللہ انتقل ونن معروف آ سوائے اس کے بھی جی کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ بھی جائے بس ولا سے منہ اقدام نکاح یب لگل کتاب اور بت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھیے ہتھیل کتاب ہو کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے کیا ہے؟ کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد پکڑ سے بچو والم غفور الحلیم اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے بخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفال کرو توبہ کرو اللہ معفرم آئے گا اور حلیم ہے وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم تباہ کر لو لاجنا تم السا عالم تمسور فریدہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی محبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وہ مت لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منصوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر اسے کچھ نہ کچھ پتا کچھ سامان دنیا بھی دے کر مت یوں ہننا الح سے قدر جو وسط والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے قمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تند ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق متام بالمعوف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بڑے انداز میں ہو ایسا نہ ہو جو خیرات بھی جا رہی ہو ہفتہ نالل یہ حق ہے محسدین پر یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے وہ ان تلب تم ہوں کب لمس ہوں کب فرش اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا نصف ما تو اب آدھا بہت جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو طے کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اللہ یافونا اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے کیا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجیے اور یافو لذیذ النکاح یا وہ اس کے اندر جو ہے سخامت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو برس کے ہاتھ میں کو کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہذا کیوں نہ ایسا کرو گے تم پورا ہی بہت دے دو فرمایا وانتاف اگر تم درگذر کرو اور زیادہ دو اقرب اکرمول یہ تخوا سے قریب تر ہے ملا تن سم فضلہ اپنے ماں احسان کرنا مت بھولو اور اپنے ماں جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے نخص کرو قانون میں تو صرف مہر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مقاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازمن دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو ان میں لا ابا تعمل بصیر یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے ہافتا محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر صلاح وسطی کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقت تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے جو حفیز کا ایک شیر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں سرکشی نے کر دیے دھندلے نکو بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے سرکشی نے کر دیے دھندلے نکو بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جمی تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے کیا نابدویا کے نسطین اسے پھر تازہ کرے ہافد علیہ السلامات سلاۃ گستا سلاط مستا کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اس سے مراد اصل کی نماز نہیں گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے زہر ہے دو پھر بعد میں ہیں مغرب عشاہ ہے وقومول اللہ قرآن تین اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قلوط کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے اجز ہے بھائی خفتم پر اجالن اور رکمانا اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے آپ رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا جن چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں چلتے ہوئے اور رکمانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فائدہ امن لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فصف اللہ کما اللہ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد مد الرسول اللہ نے سلو کما رہے تمونی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائی دوسرے دن پانچوں جب نمازیں آخری وقت میں پڑھائی اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے فیضہ امنت جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے مِنكُم وَيَذَرُونَ اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا اور جن لوگوں جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں وسیع اللہ جہ متاج للحاؤ غیرا اخراج تم اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمن کرے ایک سال تک کے لیے نہ اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے اب یوں سمجھیے اس کو ایک ست فوت ہوا ہے, چار بیویاں ہیں ایک کے یہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہے سوتےلی ماں ہے ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائبلٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فورن نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا دان رفقا دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں تو وہ تو وراثت کے اندر حق معیم ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب نفقہ جو ہے وہ صرف قدت کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں فائن خرج نہ فلا جنا کو فیما فال نفی فسینا لیکن اگر وہ خود نکل جائے لاہ بات ہے کہ عدت تو تھی چار مہینے دس دن اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بستا چاہے تو تمہیں تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں میں معروف ہو بھلے طریقے پر معروف طریقے پر ولہ عزیز الحکیم اور یقین اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ولیل مت القاع اسی طرح متعلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حقاً متقیل لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شاہبانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکتا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں ایڈیٹیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نام نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے شریعت نے صرف اندت تک کا ہاتھ رکھا ہے بتل رکا کے لیے تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دی پھر جو ہے ایجوکیشن ہوا لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹھیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئے قوانین میں دخل نہیں دے سکتے میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمان نے ہمارے یہاں ایک ڈکٹر نے فوجی ڈکٹر نے آئے قوانین بنائے جنہیں سنوں نے شیوں نے اہل عدیث نے بیرویوں نے دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی ٹوپ کی قیادت سب لے کے کہا کہ یہ غلط قوانین ہے اور وہ آج تک چل رہے ہیں ایک اور ملٹری آمر گیارہ میں نے ملک یوم میرے لیے ہے بادشاہی میں ہوں مختر اعلیٰ مختلف قادر بطلق یہ کہتا ہوا چلا گیا اور اس قوانین کو جو کاٹو برقرار رکھا ہے. اسی پر بھی میں نے شورا سے استعفی دیا تھا ان کے لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ کو متعلقہ تک, تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں کزال کا اللہ آتی لال اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اب جو دو رکو اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسا کے انتقال کے بعد یوشا ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجیے سپار بنا دیجیے اب اب اللہ کے رام جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دورے بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دورے بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیاں دیں اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں غالب ہو گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ نموتے ہیں تالوت علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اس منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ یہ دو ریاستیں موجود میں جو ڈی بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسا کی تاریخ میں وہ ہے تالوت اور جالود کی جنگ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کے کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے رزوائے بدر آیا چاہتا ہے آئنا کمنگ ایونٹس کافٹ د شوز بفور تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے